خطبہ نمبر پینتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب تحکیم کے بعد اس کے نتیجے کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا اللہ کے بعد اس بلا کا سبب بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم الحمد للہ والحدث الجلیل وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهَ لَا شَرِيكَ لَا لَيْسَ مَعَهُ إِلَاهٌ غَيْرٌ وَأَنَّ مُخَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صل الله عليه وآلِهِ ہر حال میں خدا کا شکر ہے چاہے زمانہ کوئی بڑی مسئلت کیوں نہ لے آئے اور حادثات کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو جائیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں خدا کی رحمت ان پر اور ان کی آل پر اما بعد فَإِنَّمَ عَسِيَةً نَاصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِتُ و تو ا کے بن ندام وقد كنت امرتكم في هذه الحكومه امري ونخلت لكم مخزون رايي اما بعد یاد رکھو کہ ناصح شفیق اور عالم تجربکار کی نافرمانی ہمیشہ باعث سے حسرت اور موجب ندامت ہوا کرتی ہے میں نے تمہیں تحکیم کے بارے میں اپنی رائے سے باخبر کر دیا تھا اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ بیان کر دیا تھا ابئی تم ابا المخال لیکن اے کاش کثیر کے حکم کی اطاعت کی جاتی تم نے تو میری اس طرح مخالفت کی جس طرح بدترین مخالف اور فرمان کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ نصیحت کرنے والا خود بھی شبے میں پڑ جائے کہ کس کو نصیحت کر دی اور چکمات نے شولے بھڑکانا بند کر دیے فلم النصح اللہ غد اب ہمارا اور تمہارا وہی حال ہوا ہے جو بنی ہوازن کے شاعر نے کہا تھا میں نے تم کو اپنی بات مقام من اللبا میں بتا دی تھی لیکن تم نے اس کی حقیقت کو دوسرے دن کی صبح ہی کو پہچانا